تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اسٹیل اور تانبے کا جو برتن ہے نا ذرا سنیے تانبے کے برتن میں ہمارے علما جو متاخرین ہیں نا انہوں نے یہ لکھا کہ اس میں کلئی ہونی چاہیے اس لیے کہ تانبا جو ہے کلئی نہ ہو تو اس کی جو دیگ ہے یہ ہیں جو, جو کیا کہتے ہیں پتیلی ہے اس میں کلئی ہونا چاہیے بغیر کلئی کے اس برتن کو استعمال نہیں کیا جائے کہ اس سے ایک زہر پیدا ہوتا باقی اسٹیل وغیرہ جو ہے اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے تانبے اور پیتھل کے برتن جو ہے اس میں کلئی ہونی چاہیے تاکہ اس سے کوئی زہر پیدا نہ